مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا حَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة زلالة وكل ذلالة في النار رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحل الأقذة من لساني يفقه قولي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 یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاد فوزا عزیما حضرات محترم گزشتہ مجلسوں میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی پہلی بات کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ اسے صاحب ایمان نہیں سمجھتے جب تک وہ انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے اپنے ماں باپ اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے رشتہ دار اور دوسرے زندگی کے معاملات اپنا معاش اپنا گھر اپنا کاروبار ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرے وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی واللہ لا اللہ میندم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا مین و تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ یقون احبا مم من ہی و والد ہی و اجمعین جب تک وہ میرے ساتھ اپنی ماں باپ اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے تو یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارا ایمان تب قابل قبول ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ جو شخص بھی انبیاء کے متعلق زبان درازی کرے ان کی توہین کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس خناس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اپنے انبیاء کی عصمت کو قائم رکھتے ہیں اپنے ام اپنے امبیا و رسول کی عزت اور عصمت اور ان کی تہارت ان کی بلندی یہ ساری باتیں مسلم ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے کتنے سرکش گزرے ان کا نام تک باقی نہیں لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں لیکن جن انبیاء کے نام اللہ رب العزت نے بتائے مسلمانوں کا بچہ بچہ سیدنا آدم کو جانتا ہے حالاں ہمارا اور ان کے زمانے کا ہزاروں سال کا فرق ہے ہر بچہ مسلمان حضرت نو علیہ السلام کے متعلق معلومات رکھتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام علی اللہ حاضل قیاس شاید ہم اپنے ماں باپ کے متعلق اپنی اولاد کے متعلق اپنے بہن بھائیوں کے متعلق اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنی معلومات ایک مسلمان اپنے نبی جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھتا ہے یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمیشہ بلند رکھوں گا چودہ سو کتنے سال بیت گئے ہمارے آبا اجداد میں سے کتنے لوگ آئے آپ کسی بچے سے پوچھ لیں بعض کو اپنے دادا محترم کا نام نہیں آتا ہوگا اگر دادا جی تک آتا ہے تو پردادا کا نہیں آتا ہوگا یا ایک دو پشتے اور انہیں معلوم ہوں گی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہمارے آبا کون تھے لیکن چودہ سو سال گزر گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا بچہ جو شعور کی آنکھیں کھولتا ہے جس کی زبان توتلی چلتی ہے آپ اس بچے سے پوچھ لیں اور ایک اس بزرگ سے پوچھ لیں جو اپنا حافظہ کھو چکا بھڑاپے اور زوف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اسے پوچھو تیرا نبی کون ہے وہ کہے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے آپ کو عزت احترام دیا ہے اور جس طرح میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی یہ بات منافقوں کے ذہن میں نہیں آتی اللہ کہتے ہیں وللہ اللہ عزت ولی رسول ولی ہم میں اللہ جو ہے کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمانداروں کے لیے ہے ن منافقین لا یا لیکن یہ بات منافقوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے تو میرے عزیز بھائیو آج کی مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا اگر حقائق کو سامنے رکھا جائے تو یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے یا ہم کسی خود فریبی میں مبتلا ہے اور دعوی کی سچائی یا اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت اس دلیل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں جس کا حکم دیتے ہیں وہ ہم مانیں ہم اس چیز کو پسند کریں جس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں ہم اس چیز سے نفرت کریں تب ہمارا یہ دعویٰ سچ ہوگا اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ اتنے ہیں اگر مجھ جیسا انسان اسے کئی سو سال زندگی مل جائے وہ کئی سو سال تک آپ کے اخلاق پہ بات کرتا رہے تو آپ کے اخلاق ختم نہیں ہوں گے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اللہ نے اتنے بڑے اخلاق والا آپ کو بنایا تھا اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے معاملے میں جو سب سے عظیم المرتبت ہے جو سب سے بلند مقام انسانوں میں سے کسی کو ملا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو باتیں ایک جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے کسی بھی حالت میں آپ اسے نہیں چھوڑتے تھے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اپنی اس پسندیدہ بات کو چھوڑا ہو اور ایک بات ایسی ہے جس سے آپ از حد نفرت کرتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپ نے یہ قابل نفرت بات کا اظہار کیا ہو اور دو دو باتیں کون ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے جو آپ کی اخلاق میں سے سب سے بلند مرتبہ رکھتی ہے وہ ہے سچ اور جس بات سے آپ نفرت کرتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے غلیظ ترین چیز ہے جس کے متعلق آپ کی نفرت انتہا تک ہے آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے من من اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے یہاں سے کبھی جھوٹ نہ نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے نفرت والی چیز جھوٹ تھی اور سب سے محبت والی چیز سب سے پسندیدہ اور مرغوب چیز یہ تھی کہ آپ سچ بولتے تھے میرے عزیز بھائیوں اب ہم جائزہ لیں اپنی ذات کا کیا ساری زندگی کے معاملات یہ تو اتنے ہیں کہ ہم ان کو صرف تلاش کرنا یا اسے بیان کرنا شروع کر دیں تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے بھی بلند ہے تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے دو باتیں صرف ایک جو قابل تعریف ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور دوسری قابل نفرت ہے جس سے آپ انتہائی نفرت کرتے ہیں اسے پسند نہیں فرماتے میرے عزیز بھائیوں تو سب سے پہلے میں اور آپ سوچیں کیا جس طرح آپ زبان کے سچے تھے جس طرح آپ قبل از نبوت بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ کے متعلق آپ کی تریسٹھ سالہ زندگی میں ایک بھی پوری کائنات کے اندر یہ گواہی نہیں مل سکتی کہ فلا مقام پہ فلا معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہوگا بلکہ میں پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی تو آج پھر دہراتا ہوں اس وقت کچھ بات اور تھی ابو لہب کے متعلق بات کرنی تھی اب آپ کی سچائی کے متعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وہ انضراشی رتق اپنے قریبیوں کو ڈراؤ آپ کو ہے صفا پہ آئے صفا بیت اللہ کے پاس ایک پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں اس پہاڑی پہ آئے اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات لوگوں میں کرنی ہوتی تو اس پہاڑی پہ آ کے بلایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں آ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو اہل مکہ کے جتنے قبائل تھے جن کے ساتھ آپ کے تعلق تھے آپ نے سب کو نام لے کے آواز دی سب اکٹھے ہو گئے آپ نے ان سے پوچھا میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں کہ میں نے تمہارے اندر اپنا بچپن گزارا جوانی گزاری اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچپن اور جوانی یہ دونوں ایسی زندگی کے ادوار ہیں کہ جس میں کوئی بھی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچپن بھی صاف ہے اور میری جوانی بھی صاف ہے لیکن آپ نے بہت بڑا چیلنج کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں آپ رہے جس میں دن اور رات آپ کے گزرے اور سب لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں کہا میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں کیا سوچتے ہو میرے متعلق تو سب نے یہی بات بیک زبان کہی تھی کہ دو صفات ایسی ہیں آپ کے اندر جو اور پورے مکے کے اندر نہ کسی بچے نہ کسی جوان کے اندر نہیں ہے ایک آپ سچے ہیں اور دوسرے آپ امانت دار ہیں اب یہ غور کریں ذرا کہ یہ وہ صفت ہے بلکہ اس سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں رہتے تھے مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ بہت بڑی تاجر تھی اتنی مالدار تھی ختیجہ بنتے خوائلت ان کا باپ بھی بہت بڑا تاجر تھا اور چونکہ ان کی یہ اکیلی بیٹی تھی اور ان کی ساری پراپرٹی جو بھی اثاثے تھے سارے انہیں منتقل ہوئے پورے مکے کے اثاثے وہ تجارت کے لیے جو بھیجا کرتے تھے وہ ایک طرف اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساسے ایک طرف ہوتے تھے یعنی اتنی مالدار سب کچھ اللہ نے, دیا لیکن جن سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے منفرد ہوتی ہے حالانکہ ہر عورت ان میں چنچلا پن ہوتا ہے ایک دوسرے بڑھ کے میک اپ کرتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی ہیں لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود مالدار ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی باہیا تھی یعنی ابھی اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ابھی اللہ نے نبوت نازل نہیں کی پورا مکہ برائی کی دلدل میں مبتلا تھا اس کے باوجود ہماری یہ ماں اس کا کردار دوسری خواتین سے مختلف تھا اللہ ان کو جنت کو نور سے بھر دے مکے کے بڑے بڑے رئیس بڑے خوبصورت لوگوں نے انہیں اپنے پیغام نکاح بھیجا لیکن انہوں نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی جو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا اب ان کی عمر چالیس سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت ابھی پچیس سال ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مکے میں ایک جوان کی ہمیشہ بات سنتی تھی وہ بڑا باحیا ہے ان کی ز... کبھی اس نے کد... کسی کی طرف نظر نہیں کی اس کے ہاتھ نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی اس نے آزمانے کے لیے سوچا اس سے پہلے ابو طالب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عرض کیا کہ اے محمد آپ کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غریب آدمی ہوں میرا عیال بڑا ہے آپ بھی کچھ کام کریں جس سے ہمارے گھر میں وسعت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کہنے لگے کہ آپ خدیجہ کے پاس جائیں وہ لوگوں کو اپنا مال مزاربت پہ دیتی ہیں وہ تجارت کر کے لاتی ہیں انہیں ان کی مزدوری ملتی ہے تم بھی کرو آپ نے فرمایا چچا مجھے امید ہے مجھے وہ خود پیغام دیں گی ایسا ہی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ بھی میرا مال تجارت کے لیے لے کے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپس میں جو معاہدہ ہوا وہ کیا اور مال لے کے شام کی طرف گئے انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک ملازم غلام جو بڑا با تھا میسرہ اس کا نام تھا اسے ساتھ کر دیا کہ جا کے دیکھو دھیان بھی رکھنا یہ کیا کرتے ہیں اور آ کے پھر مجھے خبر دینا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا جب یہ سفر ہوا اس سفر کے اندر بہت سی باتیں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے منڈی کے اندر سودا ہو رہا تھا تو وہاں ان کے ساتھ ایک یہودی عالم تھا ان کا سودا ہوا تو وہ تکرار بڑھ گئی اس نے کہا یہ مکے کا نوجوان ہے کہنے لگے تم لات اور عزا کی قسم اٹھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی لات اور ازا کی قسم نہیں اٹھائی اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں میں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں ہے یہ ایک ایسی بات تھی جو مکہ کے ایک ایسے جوان نے کی تھی جہاں ایسی سوچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ شخص بدگ گیا اور جو غلام میسرہ تھا اسے کہنے لگا میری بات سن چونکہ وہ شام آتا جاتا تھا اس نے کہا میری بات سنو کہنے لگے یہ کون ہے نوجوان کہنے لگے یہ مکہ کا ایک شریف خاندان کا بیٹا ہے اور اس طرح مال مزاربت لے کے آئے ہیں کہنے لگے اگر مجھے غلطی نہیں لگتی تو ہم اپنی کتابوں کے اندر جو بات پاتے ہیں اس بندے کی گفتگو سچائی اور امانت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ اسے نبوت دیں گے ابھی آپ پچیس سال ہیں یہ میسرہ بھی بڑا حیران ہوا اور جب یہ واپس آئے تو اللہ نے اتنا آپ کو نفع دیا جو پہلے کبھی اتنے مال میں ملا نہیں تھا حالانکہ دوسرے لوگ بھی مال لے کے گئے تھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے جیسے مرضی کسی کو رزا قطع کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کہ آپ کے ساتھی اتنا ہی مال لے کے گئے انہیں منافع اتنا نہیں ملا تھا جتنا آپ کو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں باقی اپنے پاس رکھ لوں جتنا انہیں ملا ہے اتنا جا کے اسے دے دوں جو تھا جا کے رکھ دیا کہ یہ آپ کا مال اور یہ منافع ہے جو میرا حصہ بنتا ہے دے دو وہ کہنے لگی اچھا آپ جائیں آپ کا حساب کو پہنچ جائے گا اس نے اپنے غلام کو بلایا کہنے لگی کیا دیکھا ہے تم نے وہ کہنے لگی میں آج تک زندگی کا اتنا وقت گزارا ہے اتنا سچا آدمی نہیں دیکھا نہ خرید میں نہ فروخت میں کسی مقام پہ ان کی زبان میں جھوٹ نکلا ہی نہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں منافع زیادہ ہو جائے اس نے سچ بولا ہے تو ہم سے زیادہ لے آئے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب, جب تک جھوٹ نہ ہو تب تک کام نہیں بنتا تو اللہ رب العزت نے جب یہ واپس آئے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ جس گہرے نایاب کی مجھے تلاش تھی وہ محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سبب کیا تھا آپ کا مال نہیں تھا دو چیزیں تھیں ایک آپ کی امانت داری اور دوسرا سچ جس کی وجہ سے مکے کی خوبصورت ترین اور مالدان ترین عورت نے خود اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کر دیا یہ سچائی کی برکت تھی اس وقت ابھی نبوت کی بات تو نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ مالک جو ہے اس سے بھی سچائی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وہ منتقل حدیثہ لوگو بتاؤ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے ومن اسدکن اللہ قیلا اللہ سے سچا کون ہے جو اپنی بات کہنے والا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کے اندر جو بلند ترین بات ہے وہ سچائی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے میرے نبی کہہ دو ہی صدق اللہ فتبیو ملت ابراہیم حنیفہ اللہ نے جو سچائی اتاری ہے اس کی اتباع کرو اور ملت ابراہیم جو حنیفہ شرک سے پاک ہے اس کے بھی اس کی اتباع کرو اور اہل ایمان کے لیے یہ فرمایا ودی جا اب صدقی وصد کبھی الائی کام وہ لوگ جو اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پہ نازل کی یہی تو متقین لوگ ہیں اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے اور سچائی ایک ایسی چیز ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت نبیوں کو دی ہے اس کے بعد ذہن میں یہ تصور آتا ہے جو دین کے لیے شہید ہو تو اس کی عزت ہونی چاہیے لیکن اللہ شہیدوں سے بڑھ کے اگر کسی کو مرتبہ دیتا ہے تو وہ صدیق کو دیتا ہے صدیق کمانا ہی سچ ہے جو سچ بولنے والا ہو سچ کو قبول کرنے والا ہو حضرت ابو بکر کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سچائی کو قبول کرنے والی ابو بکر کی ذات تھی اس لیے اللہ نے انہیں ابو بکر صدیق کہا ہے اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اتقوا اللہ اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ کو جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنا اگر سچ کو اپنا لوگ تو کیا ہوگا یوس لہ لکمکمکم سنو لکم بکم اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہارے معاملات بھی سیدھے کر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر یہ سورت احزاب ہے اس کی آیت نمبر ستر ہے 70 71 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں یصلح لكم اعمالكم قولوا قولا سديدا بات کرو تو سچی کرو اگر ایسا کرو گے تو يصلح لكم اعمالكم اللہ تمہارے معاملات کو سدھار دے گا ويغفر لكم ذنوبكم تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا ومن يت ا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جو انسان سچ کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے کیا ہم کامیابی کے متمنی نہیں ہیں اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی اس چیز سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے سب سے زیادہ محبوب تھی آپ کو سچائی تو ہم اپنی ہر بات میں کیوں جھوٹ کی امیزش کرتے ہیں حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیو یہ بات میں دکھ سے کہنے لگا ہوں دنیا میں بہت سے بد قسمت ایسے ہیں جو جھوٹ جو اللہ پہ باندھ دیتے ہیں جھوٹ خود بول رہے ہیں نام اللہ کا لگا دیتے ہیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فمن ازلم اللہ کزیبن اس دیوس اور بے شرم سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے لوگ معصوم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اسلام کی دعوت دے رہا ہے ومن ازلم اللہ کزیبن وہلام آج ہم اگر مسلمان پھٹے ہوئے ہیں آج اگر مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں آج اگر ہماری نمازیں مختلف ہیں آج اگر ہمارے روزے کی انداز مختلف ہیں اگر ہم زکوۃ کا طریقہ مختلف ہے ہمارے حج اور عمرے کے طرز مختلف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کنفیوز کیا ہے یہ صرف علماء کی جھوٹ کے سبب ہے کہ جو اللہ یا اس کے رسول کے نام پہ بہتان ترازی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من منکزب علی متا من النار جو شخص میرا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے اور اس میں معصومیت سے غلطی عام انسانوں سے بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ جس میں نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث ہم اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے فارورڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعات رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بل مرکزی بن حد بےکل لما سا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے اس کی تحقیق نہ کرے میرے عزیز بھائیو علماء بہت بڑے مجرم ہے اس معاملے میں یوں نہیں اللہ نے جتنی علم سچے لوگوں کو عزت کا وعدہ کیا ہے ان کا احترام اور ان کی برتری اور عزت بیان کی ہے قرآن و سنت کے اندر تو اگر کوئی شخص اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مس گائیڈ کرے گا اللہ کی کتاب کئی انحراف کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدترین انسان اتنا ہی بڑا اللہ کے ہاں مجرم بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب میراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا میدا اس کی آنتڑیاں اس کا جو کچھ سارا پڑا ہوا ہے جس طرح کولو پہ بھیل گھومتا ہے وہ اپنے پیٹ کی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اس کی پیٹ سے نکلے ہوئے فضلے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ جہنم کے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہے اور اس طرح وہ چکر لگا رہا ہے اور انتہائی سختی کے عالم میں آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے آپ نے فرمایا آپ کی امت کا وہ عالم دین جس نے مال کھا کے لوگوں کو اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے غلط طرف لگا دیا اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا یادینا بنو ان اِنَّا کَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لَيَاكُلُونَا مُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اے اہلِ ایمان اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں اور روکنا کیا ہے جھوٹ بولنا سچ سے اراز کرنا انبیاء کا شیوہ سچ بولنا ہے۔ اور علماء ان کے وارث ہے انہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ پہ یا اس کے رسول پہ بہتان لگاتے رہیں ایک ہماری تکلیف ہماری ذلت ہماری عذیت کا سبب یہ ہے اور ہم نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا مکان لینا ہے تحقیق کرتے ہیں یہ ریٹ درست ہے یہ جگہ ٹھیک ہے اس کے پڑوسی صحیح ہیں اور اگر دوسرے معاملات کرنے ہیں تحقیق کرتے ہیں اگر نہیں تحقیق کرتے تو دین کے متعلق کہہ دیتے ہیں جو مولوی نے کیا سی مان لیا اگر تو یہ لفظ آپ کہیں کہ جو نبی نے کہا مان لیا تو یہ بات درست ہے جو مولوی نے کہا مان لیا تو اللہ کہتے ہیں بہت سے مولوی ہیں جو مال کھانے کی خاطر اللہ کا راستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں پھر ہم کیوں نہیں خبردار ہوتے کیوں اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں میں یہ نہیں آپ سے عرض کروں گا جو میں کہتا ہوں آپ وہ مانے جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے طلب العلم فریزت ہر مسلمان مرد ہے یا خود پتا ہونا چاہیے وہ قرآن سے لے یا رسول اللہ کے فرمان سے لے تو اس لیے میرے عزیز بھائی سب سے پہلی بات جس بات کو اللہ کے نبی بہت پسند کرتے تھے وہ سچ تھا اسی طرح ہم بحثیت تاجر بھی اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہماری خرید و فروخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت تاجر آپ کے سامنے عرض کیا آپ نے ہمیشہ سچ بولا میسرہ نے آ کے ختیجہ رضی اللہ تعالی انہ سے کیا کہا میں نے اس سے سچا اور امانت دار شخص نہیں دیکھا نہ سودا بیچتے وقت جھوٹ بولا ہے نہ سودا خریدتے وقت بولا ہے ہم کہہ دیتے ہیں وہاں سے اتنے میں ملتا ہے حالانکہ کوئی بھی نہیں بات ہوتی نہیں ہے ہم ویسے کہیں کہ بھائی میں نے اتنے میں لینا ہے یہ کیا ہوا کہ اتنے میں مل رہا ہے یہ بھی ایک چھوٹ ہے تو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو جس چیز کو نبی پسند کرتے ہیں ہمیں وہ پسند کیوں نہیں ہے ممکن ہے بعض دانا لوگ یہ سوچتے ہوں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اب وقت بدل گیا ہے اب یہ بات اپلائی نہیں کی جا سکتی جیسے حالات ہوں ویسے انسان کو بن جانا چاہیے میں آج کے زمانے کی بات سناتا ہوں یہ ہمارے گجراں والے کا واقعہ ہے اور مجھے شخص اس شخص نے بتایا جس کی عدالت میں یہ سب کچھ ہوا تھا اب وہ سیشن جج فوت ہو گئے ہیں شخصاً انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا میں نام بھی بتاتا ہوں ان کا نام فیاض حمید قریشی تھا وہ یہاں بھی سیشن جج کے طور پر تعینات رہے انہوں نے یہ بات اسی مسجد میں سنائی ایک دفعہ وہ غلبن تقاف بیٹھے تھے یا کسی کام کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہ خود سنائی ان کے پاس ایک قتل کا فیصلہ آیا شہادتیں اتنی مؤثر نہیں تھیں مقدمہ اتنا طول پکڑ گیا اتنی بحث کی سارے دونوں طرف کے وہ نے لیکن وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں رہے تھے کہ واقعتاً یہ قاتل ہے یا نہیں اس نے قتل کیا یا نہیں بالآخر ایک دن تنگ آ کے مختول کے باپ نے جج صاحب کو ایک بات کہی کہنے لگے اگر یہ جو قاتل ہے جس پہ الزام ہے اس کا باپ عدالت میں آ کے قسم اٹھا دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا مقدمہ ختم کر دیتے ہیں اسی طرح ختم معاملہ ختم کر دیتے ہیں یہ طول جو ہوتا ہے ہم ذہنی طور پہ تھک چکے ہیں انہوں نے کہا سوچ لو کہا ٹھیک ہے ہم مقدمہ واپس لے لیں گے اگر اس کا باپ آ کے کہے کہ میرے بیٹے نے نہیں قتل کیا اسے بلایا گیا اس میں ایک دو تاریخ یا کتنا وقت لگا یہ بات نہیں میرے بلم میں بہرحال ایک دن ایسا آیا جب اس کے باپ نے شہادت دینی تھی آپ کو معلوم میں جب عدالت میں شہادت دینی ہو تو پہلے حلف کے کچھ کلمات کہلواتے ہیں زبان سے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا میں جھوٹ بولوں تو اس طرح ہو یہ ساری باتیں تو اس سے یہ کہلوائی گئی اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کو کہا کہ یہ مقدمہ ختم بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہونا ہے تیری شہادت کی بنیاد پہ سب کچھ ہونا ہے میں تمہیں اللہ سے ڈراتے ہوئے یہ کہتا ہوں سچ بات کہنا کیا تیرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا کہنے لگا وہ چ... کہنے لگے وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے سر اٹھایا کہنے لگا جس ذات کا آپ نے مجھے واسطہ دیا ہے میں اسی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے اس بیٹے نے جو کوٹہرے میں کھڑا ہے اس کے بچے کو قتل کیا تھا کہتے ہیں میں خود ہل گیا کہ اس نے تو خود پھندا پکڑ کے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا ہے کہتے ہیں چند لمحے تک عدالت میں سناٹا چھا گیا وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا مقتول کا باپ اٹھا اٹھ کے جا کے اسے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتا ہے تیری شہادت پہ اتنا خوش ہوں جا میں نے اپنے بیٹے کا خون معاف کیا یہ پرانے زمانے کی بات نہیں آج کے زمانے کی بات ہے ہم سچ کو ایک گندی لونڈی سمجھ کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے لیکن اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ان میں ایک بھی تو ایسا نہیں تھا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو وز کل کتابی کن نبیا وز قرفل کتابی اسماحیل ان نو قان سادی و کانا رسول نبیہ نام لے لے کے کہا بتاؤ تو صحیح میرے کسی نبی نے بھی جھوٹ بولا ہے اور عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سچ بولو کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کی کیفیت کو دیکھ کے لکھ دیتا ہے کہ یہ سچا ہے پھر اس کے بعد اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نظر انداز فرماتے ہیں اور سچے کے متعلق یہ سن لیں اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ فرمایا اللہ و رسول الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی بات مانے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے گا وہ نبیوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ شہیدوں اور نیک لوگوں کا ساتھ اللہ اسے عطا فرمائے گے اور آپ نے فرمایا یا جھوٹ سے بچنا یہ نصیحت فرمائی سچ کا حکم دیا جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا کہا جھوٹ سے بچنا کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ پہ امادہ کرتا ہے اور گنا انسان کو جہن میں لے جاتا ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسٹمپ لگا دیتے ہیں ہی یہ یہ جھوٹا انسان ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا بدنسیب ہم میں سے کوئی بنے آخری بات عرض کرتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرابی آیا گھوں کا بندہ کہنے لگا یار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں چار چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں رچی ہوئی ہیں میں انہیں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں آپ ان چاروں میں سے ایک بات کوئی بھی مجھے کہہ دے میں چھوڑ دیتا ہوں ساری نہیں چھوڑ سکتا چار باتیں کیا بتائی اس نے اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ میں شراب پیتا ہوں دوسرا کہا بدکاری کرتا ہوں تیسرا کہا چوری کرتا ہوں چوتھا کہا جھوٹ بولتا ہوں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم کلمہ پڑھو ایک بات تو میں کہتا ہوں میرے سے وعدہ کرو کہ اس پہ عمل لازم کرو گے کہنے لگا کیا آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا میں سچ, ہمیشہ سچ بولنا ہے کہنے لگا جی وعدہ ہوا اٹھا اور چلا گیا رات پڑی دل چاہا کہ شراب پیے سوچ آئی کل اللہ کے نبی پوچھیں گے شراب پی تھی تو میں نے تو وعدہ کیا ہے سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو یہ تو مجھے سزا مل جائے گی نہیں بیتا پھر ذہن میں خیال آیا چلو برائی کریں چل پڑا رستے میں سوچ آئی اگر میں نے برائی کر لی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو کیا کیا تھا تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی اگر سچ بولا تو حد لگے گی چھوڑو نہیں کرتے پھر ذہن میں خیال آیا پیسہ نہیں ہے پاکٹ میں چلو چوری کر لیتے ہیں پھر ذہن میں آیا کہ اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا انہوں نے پوچھا تو چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ بھی نہیں کرتے صبح ہوئی نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگے اللہ کے رسول چارے باتیں چھوڑ دی ہیں آپ نے ایک بات بتلائی ہے اس کی وجہ سے چاروں چھوٹ گئی ہیں ہماری زندگی کے بہت سے معاملات اسی لیے برباد ہیں ہماری زندگی اسی لیے تلخ ہے ہمارے معاملات اسی لیے تنگ ہیں ہماری زندگی اسی لیے پریشان ہے کہ ہم جھوٹ نہیں ترک کرتے اور سچ کو نہیں اپناتے کاش ہم مسلمان اپنے نبی سے جس طرح بابانگے دوہل محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی محبوب چیز کو اپنا بھی لیں اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں لوگوں اللہ نے دو ہی باتیں کی ہیں وہ آتا کمر رسول فخو وہ میں میرے یہ نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں لے لو جس سے روکتے ہیں رک جاؤ اگر ہم آپ کی بات سچائی کو نہیں اپنائیں گے اگر آپ کے منع کردہ بات جھوٹ سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اپنے رب کی بھی نا فرمانی کر رہے ہیں تو جب ہم اپنے نبی کی بھی نافرمانی کریں گے اپنے رب کی بھی نافرمانی کریں گے تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اکول اکولی ہستقفر اللہ